شامل حال رہی تو سوشل میڈیا پر جو نگان شورا کا پیج ہے اس پر اور مدنی چینل لائیو کے پیج پر آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو کمنٹس میں جو سوالات کریں گے سوشل میڈیا کے ناظرین انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آج ہم ان کو بھی شامل کریں گے اور اللہ نے چہاز ترجیح بنیادوں پر شامل کرنے کی کوشش کریں گے جی حضور غزوہ بدر اور مثالی معاشرہ آپ کیسے دیکھتے ہیں الحمد رب ربی العالمین والسلام وسلم سید المرسلین آج مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ ہے اور اگر میں کہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہر سال سترہ رمضان مبارک کو عالمگیر سطح پر اللہ کے احکامات کے مطابق جشن فتح بدر بنانا چاہیے تو شاید غلط نہ ہوتا کیونکہ یہ پہلا مارکہ تھا اس انداز پر کفر اسلام کا اور اللہ کریم نے اس غزو مبارکہ کا ذکر قرآن کریم میں چند مقامات پر بھی فرمایا اور اس میں مسلمانوں کی وہ مدد ہوئی اور اس میں اس قدر مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جان نثاری کا جو انداز تھا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بس اسی میں ہی ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ صاحبہ اکرام علیہ مردوان کی جو افضلیت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ بعضوں کو بعضوں کو فضیلت دیتا ہے تو جو جیسے کہ خلفہ راشدین کا ذکر ہے تو اشرہ مبشرہ کا ذکر ہے یوں الگ سے اچھا جب بیعت رضوان جنہوں نے کی ان کا ذکر ہے تو اس طرح الگ سے بدری صاحبہ کا بھی ذکر ہے اور مطلب بدری صاحبہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار سے جنگ لڑی تھی اور تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ دنیا میں سترہ رمضان مختلف ایک دن پہلے ایک دن بعد اسی طرح ہوتا ہے لیکن یہ ایک میرا ایک تو ناقصہ میں مدری میں اشورے کہوں گا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیونکہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کا ایک ایسا مطلب کہ ایک مسلمہ ایک خوشی کا اور ایک مسرتوں کا اور یوم الفتح یوم الفرقان تو, تو یہ تو مطلب مدد کا دن ہے اللہ اللہ کہ مطلب جس میں اللہ تعالی فرشتوں کو نازل فرماتا اللہ ہے اللہ مسلمانوں اللہ کی مدد, کی مدد کے لیے جی ہاں کہ اللہ تبارک مطالعہ نے بدر کے موقع پر آپ کی مدر فرمائی اس حال میں کہ آپ کے پاس سازو سامان کی کمی, سے بہت بہت کمی تھی جی بہت کمی تھی جی بہت کمی تھی تو اس کو تو میں اسی انداز پہ دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں واہ کہ آج ہم سترہ رمضان و مبارک بدر کی یاد منا رہے ہیں آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ کریم نے سترہ رمضان و مبارک دو سینے ہجری کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صاحبہ کرام علیہدوان کو کفار بد اتوار پر وہ فتح و نصرت عطا فرمائی کہ جس کی خوشی آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں اور جس کی تیس آج تک کفار محسوس کرتے ہوں گے غزل بدر کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور اس, اس کے ذریعے سے مثالی معاشرہ یہ آپ کیسے مطلب ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو دیکھیے وہ غزوہ ہے ایک وار ہے ایک جنگ ہے حق و باطل کا مارکا ہے اور ساتھ میں ہم جو ہے وہ مثالی معاشرے کو لے کر بیٹھے ہیں تو یہ کیسے ان دونوں کا اپس میں ایک انفیکشن بنے گا یہ وہ مثالی معاشرہ تھا جس نے غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے تو فل فتح فرمائی دیجے کہ ہجرت ہی ہوئی تھی دو سال ہی ہوئے تھے ہجرت کو اور ایسے سرکمٹینس پیدا ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً بارہ رمضان مبارک کو مدینہ منورہ سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ باہر آنا اور سچویشن کا تبدیل ہو جانا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علموان بیسیکلی کسی جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہ بالکل تو ابو سفیان کا تعقب تھا ٹھیک جی. ہے اور ابو سفیان نے چالاکی کی, کی؟ وہ تو نکل گیا اور اپنا ایک آدمی آگے دوڑا دیا اور مکے میں جاگروں سے شور مچا دیا کہ تمہیں اپنے مال کا تحفظ چاہیے تو مسلمانوں کے ساتھ تم جنگ کرو اور وہاں پر مکے میں کفار مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی یہاں وہ راستہ بدل کے نکل گیا ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے ابی اللہ اور اب وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صاحبہ کرم علیمدوان سے اس معاملے میں اظہار خیال کرنا اور ایسے سچویشن کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اطاعت فرما برداری آپ سے محبت آپ سے والیان عقیدت مہاجر صحابہ اٹھ کر اپنا اظہار جان ساری وہاں سے انصار صاحب اٹھ کر اپنا اظہار جان ساری کر رہے ہیں تو اب مثالی معاشرہ کس شے کا نام ہے بھائی اطاعت ربی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارۂ ابرو پر جان آہ! قربان کر دینے کا جذبہ جب, جب جس قوم میں آئے گا جس جس وقت آئے گا جس جس معاشرے میں آئے گا وہ معاشرہ مثال معاشرہ بنے گا سبحان اللہ حضور صحابہ کرام علیہ مردوان تو یقیناً وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور عشد اسلام سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اقتصاد سیز کیا تو کیا ہم اپنے آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں یا ان کے جوتے کی خاک بھی بن سکتے ہیں ہم تو یہ بولتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے جوتے کی خاک بھی نہیں ہیں اور جب اتاد و فن برداری کا معاملہ جب ہوتا ہے پھر تو صحابہ کرام کی ہی مثال دی جاتی ہے جوتے کی خاک تو واقعی نہیں ہے نہ بن سکتے ہیں دا میرے دا تو کیا بنے گا بلکہ کوئی غوث و کتب تو ان کے جہاد میں دوڑنے والے گھوڑوں کی ناکوں میں جانے والی جو دھول ہے ان تک بھی نہیں پہنچ سکتا جو ہمارے علما ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے صحابی تو صحابی ہیں یعنی قیامت تک کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اب تو کوئی صحابی ہو ہی نہیں سکتا تو ان کی تو شانی کچھ اور ہے لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل تو بنائے گئے نا بھائی اگر عمل مشکل تھا تو رول ماڈل کیسے بنے تو یہ چیز نہیں ہے اور رہی بات آج کے مسلمانوں کی غیرت کی تو کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کی ہے پسند آتی ہے مجھے بتلا دو غستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ تو آکا کے نام پر مر مٹنے کا جذبات تو آج بھی مسلمانوں میں پایا جاتا ہے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا اجازت دیتا ہوں تو کون سی اجازت ہے لے کے اقبال کہتا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکے وجود میں بدرو حنین بھی ہے عشق تو عشق کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے نا اس کی مثال بے مثال یہاں حضور جب ہم دیکھتے ہیں غزہ بدر کے سرتم سانسر کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا صحابہ کرام علیہ مردوان سے کہنا اشیر و علیہ اوناس مجھے مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے یہ انداز حضور علیہ اللہۃ و السلام کا حضور وہ کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا حضور وہ جو محبوب رب العالمین ہے حضور وہ جن سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے حضور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک اس کے بندوں کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا رہے ہیں بندوں کو رب سے ملا رہے ہیں اور حضور الحسد اسلام کا ایسا مرتبہ ہے ایسا مقام ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا تو اب اس سارے سٹیٹس مرتبہ کے باوجود حضور کا یہ کہنا اشیر و علیہ الناس اس پر آپ کیا فرمائیں گے عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طرح کا ارشاد عطا کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشورے سے مستغنی ہے انہیں مشورے کی حاجت <سؤال> نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہوتی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی <سؤال> علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابۂ کرام سے مشورہ لینا جی یہ ان کی دلداری اور ان کی حوصلہ افزائی ہے ٹھیک ہے اور قرآن کریم میں بھی عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو مشورے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا و شاویر ہوں فی المیر ٹھیک ہے تو کاموں میں من من وہ الگ ہے جی کہ ان کے, جی ان کے جی کام عامی مشورے سے ہونے کا جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم کی یہ سیرت مبارکہ کا بڑا خوبصورت پہلو ہے جی کہ آپ اپنے صحابہ کرم علی مرضوان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے جی مشورہ پھر ان کے مشورے کی آپ ان کے مشورے کو اہمیت بھی دیتے تھے ایک تو یہ مشورہ ہوا اور ایک بات اسی بدر کے موقع پر کیا ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں پراؤ کیا جہاں قیام فرمایا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آکا اب صحابہ کرم کی مدنی سوچ اور گفتگو کا خفرد انداز ملاحظہ کریں آپ کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو آپ نے قیام فرمایا پراؤ کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے یا کوئی جنگی تدابیر ہیں آکید ہو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ یہ جنگی تدبیر کے تحت کیا ہے تو عرض کی آکا اگر یہاں کے بجائے اگر اس جگہ پر پراؤ کریں تو کنویں اس طرف آ جائیں گے اور یہ پھر انہوں نے اپنا مشورہ دیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جگہ خود منتخب فرمائی تھی اپنے صحابی کے مشورے کو پذیرائیں دی پسند کیا اور اس جگہ کو چھوڑا اور وہاں جا کر قیام کیا جہاں انہوں نے مشورہ دیا تھا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اس کو اپنا مدنی مثالی معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور اگر ان کا مشورہ معقول ہو اچھا ہو شریعت و سنت کے مطابق ہو تو اپنی ہم اپنے لیے کہیں گے ہمیں اپنی وہ بڑا پن اور اپنی ضد کی وجہ سے ارل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے چھوٹوں کا اچھا اور معقول مشورہ مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے چھوٹے کی رائے کو بھی تو اس قابل سمجھنا کہ وہ رائے ویلڈ بھی ہے یا نہیں بندہ سمجھ رہا میں نے تو دنیا دیکھی ہے میرا تو اتنا تجربہ ہے میرے بال دھوپ میں نے اس پر یقین کیے اور میرا اپنا جو ہے میری اپنی نظر ہے ایک فاہم ایک سوچ ہے تو یہ چھوٹا بندہ بے چارا مجھے کیا مشورہ دے گا برائے دے رہا نا کرنا تو وہی نا جو آپ کی سمجھ سر مشورہ تو لینا چار جی مشوروں کو آپ نے اپنی عقل اپنے فہم کے ترازو پر ہی تولنا ہے نا جی کوئی بھی مشورہ دینے والا یہ اب کہہ رہا ہے کہ مانو مشورہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی یہ میری رائے مانے تو آپ کی مرضی ہے نہ مانے تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو مشورہ لینے میں تو کوئی نہیں ہے غزل رخت پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ باہر نکل کر جنگ کریں یا اندر میں رہ کر کریں جی تو بڑے مطلب کہ وہ صحابہ کرام کا ایک اپنا جذبہ تھا اور باہر نکل کر لڑنے پر انہوں نے بڑا مطلب کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کیا جبکہ ایک صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ بھی تھا جو اندر رہ کر تھا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی رائے کچھ اسی طرح کی تھی کہ اندر رہ لڑا جاتا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کرام کو کے مشورے کو آپ نے اہمیت دی اور پھر یہ بات ٹھیک ہے چلے باہر نکل کر لڑتے ہیں اور جب آپ نے اپنا جنگی لباس زیب تن فرمایا تو وہ صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ سرکار اندر چاہتے تھے لڑنا اور ہم نے باہر نکلنے کا کہا تو وہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹنے لگے کہ آقا جو آپ اندر ہی لے کر ہم لڑ لیتے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ جب اللہ کا نبی جنگ کی لباس پہن لے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک اس کے اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں فرماتا وہ لباس اتارتے نہیں اللہ ہیں اکبر اکبر اکبر سلحان اللہ بڑی پیاری بات کیجیے یہ بھی آپ نے اور اس سے معاشرے کے لیے بھی ایک مجربی ہے تو ہر چھوٹے بڑے والد صاحب کو چاہیے گھر میں مشفرہ کریں کوئی گھر میں چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے بامی مشورے سے کریں جیسے کل آپ نے آمدنی کے بارے میں کچھ فرمایا تھا آپس کے مشفرے سے کریں کوئی اور کام کرنا ہے گھر کی منتقلی ہے گھر کا بننا یہ نہیں ہے وہ ہے کوئی بہت چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کی امی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کے اچھا یہاں اب چلے مشورے کی بات چلی ہی نکلی ہے تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر بات پہ کوئی نہ کوئی مشورہ دینا ہی ہوتا ہے آپ کو بھی بہت سارے لوگ ملتے ہوں گے مدنی چینل کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سارے مشورے دیتے دیتے ہوں گے ہمیں بھی دیتے رہتے ہیں یہ جو ہر وقت بندہ موقع بے موقع اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہے اور سب نے والے کو مشورہ دیتا ہے جیسے اثر بھائی کو یوں بولنا چاہیے آپ یوں بولا کریں آپ دیکھا کریں آپ یوں دیکھا کریں آپ ہاتھ کا کیا کریں یوں کیا یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بن مانگے کا مشورہ جسے کہتے ہیں مفت کا مشورہ تو یہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا رائے آپ کی مزاج ہوتا ہے بازوں کا ہر ایک کو مشورہ دینا سچتا بھی نہیں ہے ہر ایک نوٹ کرتا بھی نہیں ہے صحیح. ہر ایک نوٹس لیتا بھی نہیں ہے نوٹس لے تو ہر ایک پہنچاتا بھی نہیں ہے اگرچہ مشورہ دینے والے کو تھوڑا سا موقع ماحول و ماحول دیکھ کر مشورہ دینا چاہیے اچھی ورڈنگ اور اچھے جملوں کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے جی. اپنی رائے کا اظہار اچھے انداز سے کرنا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ یوں اتر بھائی کو یہ کہ اگر کوئی اطربائی کو ان کے دیکھنے پر ہی مشورہ دینا چاہے تو اگر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے اگر اس کے ہی سی جذبات ہیں کہ اطربائی ماشاء اللہ مثالی معاشرے میں نظر آتے ہیں اور آپ کی گفتگو بھی میں نے سنی ماشاءاللہ اللہ بعض اوقات اپنے بڑے خوبصورت جملے گئے اور بڑا مطلب ایک نپت انداز میں اس طرح کچھ بھی دو چار اچھے جملے کے کر بس تھوڑا سا کہ یوں اور یوں دیکھ لیں تو مطلب یہ سمجھے گا آپ کے بیٹھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا تو مشورہ بھی تو کوئی لطفہ والے انداز میں دیا جا سکتا ہے یعنی کہ مان اللہ پھول اللہ پیش بھی کیا جا سکتا ہے پھول مارا بھی جا سکتا ہے پیش کریں گے تو اچھا لگے گا ماریں گے تو تھوڑی اچھا نہیں لگتا ٹھیک مدینہ مدینہ دوسری طرف ہم آگے چلتے ہیں بدر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو سازو سامان بہت کم تھا آ, تقریباً اسی کے عریب قریب جو ہے وہ اونٹ تھے اور ایک جو ہے یہ گھوڑا تھا اور اس کے علاوہ نو جو ہے تقریباً یہ تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین صحابہ کرام علیہ مردوان کی آ, جو ہے اس طرح ڈیوٹی لگائی کہ یقہ بعد دیگرے اونٹ پر جو ہے یہ سواری کریں گے آ, پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو صحابہ کرام علیہ مردوان کی جو ہے وہ آ, تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے تشہیر لاتے تو صحابۂ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے آپ سوا سواری کیجئے آپ سوار رہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا حضور علیہ صلاحت نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب میں تم دونوں سے زیادہ بے نیاز ہوں یہ ایک مساوات اور ایک برابری اور دوسرے کا خیال اور احساس اور پھر پیار یا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آج بھرا جملہ کیا فرمائیں گے آپ اس کو اور ہمارے معاشرے کو کر لیا جائے تو hani یہ تو ہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کے قیامت تک کے آنے والے جو قائدین ہوتے ہیں نا انہیں لیڈرشپ اسکلس کی تربیت فرمائی اللہ اکبر کہ اگر تم کوئی قائد واقعی بننا چاہتے ہو جیسے غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرم علیہ الردوان کے ساتھ مل کر خندق کے کھودنے میں حصہ لیا تھا اور اشعار پڑے جاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ آواز میں آواز ملایا کرتے تھے اور وہ صحابہ کرم علیہ الردوان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اس حال میں دیکھتے تھے کہ آکے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے تو کام کرنے کے کا انداز ہی بدل جاتے تھے تو اس طرح جو بھی قیادت کرتے ہیں اور لیڈرشپ جن کے پاس ہوتی ہے انہیں محض حکم نہیں دینا چاہیے بلکہ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور ایک ان کو اس بات کا آپ احساس دلائیں کہ اگر آپ بھی کام کر رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اگر وہ اپنی بھوک کا اظہار کر رہے تو آپ بھی کہیں کہ میں بھی بھوکا ہوں اگر وہ ایک پتھر دکھاتے تو آپ بھی دو پتھر دکھا سکتے ہیں اگر وہ اپنے پرانے کپڑے دکھا سکتے تو آپ والے کپڑے بھی अल्दा دکھا अल्दा سکتے अल्दा ہیں تو وہ اگر اپنا جاگنا بتا سکتے تو آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاگ رہا ہوں تو جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں نا وہ حقیقت آپ سے محبت کرتے ہیں یہ یاد رکھیے گا یعنی لوگوں کے بعد بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کام کرنے کے مگر جو آپ کے کوس کو آپ کی شخصیت کو منتخب کرتے ہیں انہوں نے آپ کو پسند کیا ہے آپ کے کوس کو پسند کیا آپ کے مقصد کو پسند کیا آپ کے نظریے کو پسند کیا اور اس کام میں کرنے کے لیے آپ کی شخصیت اور آپ کی سوچ کو انہوں نے فالو کرنے کی کوشش کی اب جب وہ آپ کے ساتھ کام کریں گے تو وہ اپنی پوری ایک سمجھے کے لگن کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے ہیں اب جب وہ آپ کی شخصیت میں تحکمانہ انداز دیکھیں گے حاکیمانہ انداز دیکھیں گے اور خائی نہ خائی کا افسری والا انداز دیکھیں گے اور مطلب کسری حکم کرنے والا انداز دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے یار یہ خود تو قربانی دیتا نہیں ہے یہ خود تو سفر کرتا نہیں ہے یہ خود تو آتا جاتا نہیں ہے اس کو تو مطلب کہ وہ تر تر چیزیں چاہیے اور ہم کو خشکی کی طرف لاتا ہے تو ان کے دلوں میں آپ کے لیے وہ بھلے جذبات نہیں آئیں گے پھر وہ دوسری طرف مائل ہو جائیں گے لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں ہم سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں ہم سے زیادہ یہ تغدو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کر یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں تو آپ دو قدم چلیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے دو کلومیٹر میٹر چلیں گے ان شاء اللہ کیونکہ ہم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے تھے یہاں پر اپنے بڑے نگران و ذمہ داروں کو فرماتے تھے کہ آپ دوڑیں گے یہ چلیں گے آپ چلیں گے یہ ٹھہریں گے آپ ٹھہریں گے یہ بیٹھیں گے آپ بیٹھیں گے تو یہ لیٹ جائیں گے تو آپ کا دوڑنا ضروری ہے جو ذمہ دار اور نگران اور جس کے ہاتھ میں قیادت یا لیڈرشپ ہوتی ہے مطلب آگے رہتے ہیں نا وہ ان کا دوڑ لے انجن جتنی تیزی سے دوڑتا ہے نا بوگیاں اتنی تیزی سے چلتی ہیں کیا انجن پر ڈپینڈ کرتا ہے تو جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے مدینہ مدینہ بڑی, بڑی بڑی پیاری بات کہیں اور پھر اس میں دیکھیں اسلام کا کیسا حسن بھی ہے کے مساوات بھی ہے برابری بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر اپنے صحابۂ کرامدوان پر جو شفقت فرما رہے تو اسلام کے اس حسن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے صحابہ کرام نے وہ کیا جن کو کرنا چاہیے اللہ اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے اپنی امت کے لیے اپنے کردار سے تعلیم ارشاد فرما اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے پیارے مدنی فل بیان بھائی ہو رہا کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کئی جگہوں پر درگزر ثابت ہے جی مگر جہاں پر آقا درگزر کر رہے وہاں صحابہ کرام کا انداز کچھ اور ہے صحابہ کرام کی کیفیت اور ہو جاتی ہے اگر کوئی سرکار کی شان میں کوئی کچھ کلام کرتا تھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کلام کو سن کر درگزر, درگزر اور وہ اس کے واقعات ملتے مگر جب وہ بات صحابہ کرام سنتے تھے تو ان کی تلواریں نکل آتی ان کے جذبے کچھ اور ہوتے تھے کہ ہمارے آقا کو کیسے کوئی کہہ جائے ہمارے نبی کو کیسے کہہ جائے صلی اللہ تعالیٰ امتی امتی کو اپنے نبی کے ساتھ امتی کو اپنے نبی کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے یہ تربیت سیرت صحابہ سے ملے گا یہ یاد رکھیے گا یعنی امتی کو غلام کو ایک عاشق رسول کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول محتشم کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا تعلق رکھنا ہے کس معاملے میں ان کے کیا جذبات ہوں گے کیا احساسات ہوں گے اس کی تربیت سیرت صحابہ سے ہوگی یہ یاد رکھیے گا ماشاء اللہ کرے یہ بات سمجھا گہری بات مدینہ مدینہ آپ کو مزید برکھتے فرمائے ہم موضوع پر بھی انشاءاللہ رہیں گے اور سید عائشہ صدیق تو یہ بات ام رضی اللہ تعہٰ کا ذکر خیر بھی کرنا ہے کچھ ناظرین کی کوج کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء بھی چلتے ہیں جی رہیں آپ کے ساتھ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام نمونہ تاریا ہے میں جا کو بات کر رہی ہوں جڑا آپ کو یوم بدل م... بہت بہت مبارک ہو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب جنگی بدل والے تمام صحابہ نے روزہ رکھا تھا یا نہیں اس بارے میں جی جی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو مبارک ہو سوال سمجھ میں نہیں آیا روزہ رکھا تھا صحابہ کے نام نے نہیں رکھا تھا یہ سوال ہے روزے کا تو نہیں پتا میرا خیال ہے شاید دو سینجری روزے فرض ہو گئے تھے یاد نہیں, نہیں روزے کی فرضیت کس سینے چھ, چھ سنیجری میں یا کب ہے یا دو سینےجری میں مجھے نہیں پتا کہ روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے اس معاملے میں میری معلومات نہیں ہیں نہ میں اس... اس کو پتا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا دیکھنا اچھی بات ہے یہ مجھے چیک کر کے بتا دیں کہ ماہر رمضان کے روزے کس سینےجری میں فرض ہوئے جی مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عمران اطاری سگے اتار ارد کر رہا ہوں نگران شورا کے مدنی پل موہتی مدینہ مدینہ ہے اور جو جنگ بدر کا جو نقشہ کھیت رہے ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں تو میری آپ سے یہ عرض ہے کہ اس وقت تو صحابہ اکرام علیہ میردوان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی محبت کا جذبہ تھا اور ایسے اطاعت گزارتے ہوئے اللہ تبرک و تعالیٰ کی ان کو کھلی مدد ملی کہ آج کے زمانے میں بھی جو اللہ تبرک و تعالیٰ کی خلی مدد چاہتا ہے تو وہ کون سے ایسے اعمال کرے جس کے ذریعے سے اس کی اللہ تبرک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ اس سے پتا چلے تو اس کا کچھ خلاصہ فرما دے جزا اللہ خیر آمین بھائی عبید. اس کے لیے ایک شیر یاد ہے اقبال کا ہمیں نہیں یاد آ سکتا <laughs> <اے> اچھا. <laughs> لیکن وہ شاید لفظوں کے آگے پیچھے ہو جائے آپ اصلاح کر گا اگر ہو آج سا اگر ہو آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی اندازے ہے انداز گلستہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایمان آپ تو اللہ کے نبی ہیں لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ سے محبت و تعلق اور کیونکہ آپ خلیل اللہ ہیں جبری امین علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی سے دعا کر دیں مدد مانگیں تو, تو فرماتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کا ابراہیم کس حال میں ہے تو اس طرح کی آپ کی تھی کیفیت اگر ہم آج بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے ان کیفیات آپ کے کی ان کے ایمان کی کیفیات اور ان کے اطاعت رسول کی, کی کیفیات کو اگر ہم اپنے معاشرے میں لے کر آئیں تو کیوں نہیں آپ مدد ہو سکتی کیوں نہیں مطلب کہ کرم ہو سکتا اللہ کریم مدد کرنے والا ہے وہ خود فرماتا ان تنصر اللہ کو تم اللہ, اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے اللہ گا اللہ تو اس کا اللہ قرآن اللہ کریم میں تو یہ ارشاد موجود ہے اللہ اللہ وہ خود متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے یعنی ان کی مدد فرماتا ہے اور نہ کامیابی عطا فرماتا ہے ہم تقوی بلکہ مجھے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ خلیفہ وقت تھے ہمارے ان کو ان کے ریایہ نے کہا کہ تم ہم پر وہ شفقت اور محبت کا انداز کیوں نہیں رکھتے تو صدیق اکبر و فاروق اعظم اپنے ریایہ کے ساتھ رکھتے تھے تو جواب دیا کہ تم اس وقت کے لوگوں جیسے عمل کیوں نہیں کرتے اللہ اکبر کہ حکمرانوں کے دل اللہ کے دستے قدرت میں تم اس وقت کے لوگوں جیسے عمل کرو تو اللہ تعالی ہمارے دل تمہاری طرف نرم کر دے گا اس میں میں نے آپ کو بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر بہت ساری چیزیں پھر مسلطی ہو رہی ہیں کیا کیا دنیا میں اگر عالمگیری سطح پر انٹرنیشنل سطح پر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں پر کیا کچھ مسلط نہیں ہے ابھی عملی کی وجہ سے تاریخ بے عملی کی وجہ سے چنگیزیت مسلت ہوئی تھی تاتاریت مسلط ہوئی تھی اور اس وقت کے مسلمان اتنے خوفزدہ تھے ان لوگوں سے ان کے ظلم و ستم سے کہ اگر کوئی چنگیزی آتا اور اس کے پاس خنجر نہ ہوتا تو مسلمان کو کہتا یہاں روک جانا نہیں وہ جا کر کنجر لاتا مسلمان میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے نکل جاتا خوف وہ دہشت کے وہیں کھڑا ہوتا وہ آ کر اس کو مسلمان کو وہ شہید کر دیتے اللہ میں نے خود کئی سیرتیں پڑھی ہیں میں نے اسلام کا ایک اچھا خاصا حصہ بعض کتابوں میں میں نے پڑھا ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جب جب مسلمانوں میں بے عملی بے شرمی بے حیائی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نے عروج پکڑا مسلمانوں پر ایسی ایسی چیزیں مسلط ہوئی ہیں ایسی ایسی چیزیں مسلط ہوئی ہیں الامان والحفیظ آج اگر ہم دنیا بھر کا جائزہ لیں ہم یوم بدر منا رہے ہیں ہم یادے بدر منا رہے ہیں ہم بزرگوں کی اور ہمارے صحابۂ کرام کی سیرتوں پر تذکرے کر رہے ہیں ہمارے اپنے کردار کو ذرا آئینے کے سامنے میں رکھ کر دیکھیں کہ کیا میں ان قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو کیا اپنے کردار کے ذریعے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں یا صرف لفظوں کے ذریعے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں آج اسلام و دین کو ب... یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بدر کے موقع پر اللہ کے حضور یہ دعا کرنا مولا اور اس کا خلاصہ یہ مولا اگر یہ مٹھی بھر بندے اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام کون لے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس طرح کا نبی پاک کا کوئی دعایا کلام تھا جی کہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہ کہ ان کی مدد ہو جی اور وہ کیفیتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میں کہ آپ کے شانائے مبارک سے چادر مبارک ڈھلک کا نیچے تشریف لے آئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھا کر نبی پاک پر دوبارہ اڑائی اور چمٹ گیا آقا اب بس بھی کیجیے اب بس بھی کیجیے اب بس بھی کیجیے وہ, وہ کیفیت تھی کیا ہم صرف اپنے لفظوں کے ذریعے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے اپنے لفظوں کے ذریعے شریف واقعی کو بیان کر کے ہی ایک تعریف کر دیں گے کہ اپنے کردار اور ایک عظم کے ساتھ کہ جس دین اسلام کی سربلندی جس توحید کی دعوت اور جس عشق رسول کی دعوت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب اور صحابہ کرام و قربانیاں دی ان کے سامنے ان کے خاندان والے تھے آپ نے غزوہ بدر کو کیا جانا غزوہ بدر ایک ایسا مارکہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ کے سامنے ان کے خاندان کے لوگ تھے جو مقابلے کے لیے آئے تھے اور وہ بالکل صحابہ کرام عظم کے ہوئے تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اسے ہم سفید ہستی سے مٹا دیں گے اور ایسے واقعات اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تدبیریں اپنی جگہ پر تھیں آپ کی حکمت عملیاں ست کرو مرحبہ مگر صحابہ کرام کے جذبے بھی ست کرو مرحبہ تھے تو ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے آگے ان کے مقام کے آگے ان کی عظمتوں کے آگے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہم عملی طور پر جس دین کو جس دین کی سربلندی کے لیے احد اوہد ہوئے غزبائے بدر ہوئے غزبائے خدق ہوئے صحابہ کرام کی شہید ہوئے اور کیا کچھ نہیں ہوا ندا نے مبارک شہید ہوئے سرکار دو ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا رخسار مبارک شہید ہوئے خون نکلا آپ کا تو آج مسلمان ان قربانیوں کو صرف لفظوں کے ذریعے بیان کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات ہے کم از کم ہم اپنی تاریخ یاد تو رکھتے ہیں کریں ذکر کریں اچھے سے اچھا ذکر کریں اپنے بچوں کو بتائیں اپنی نسلوں کو بتائیں لیکن آج کوئی عزم بھی تو کریں اتنا ہی عزم کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے جان کی مال کی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے عبادت کریں گے مساجد کو آباد کریں گے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے مدینہ مدینہ ماشاء اللہ بڑے پیارے جواب آپ نے ارشاد فرمائے ہیں اور بڑے اچھے مدنی پھول دیے ہیں یہاں ایک انداز ہم دیکھتے ہیں بدر شریف کے حوالے سے کہ بچوں کا جذبہ ابھی دیدنی تھا یعنی جو بچے تھے ان کا بھی ایک جذبہ تھا کہ ہم بھی اس مبارک عمل کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کے لیے جو ہے وہ انداز اپنائے گئے اور مطلب کشتی بھی آپس میں کہا گیا جی کشتی کروا لیں ایک جو تھے وہ شامل ہو گئے جو چھوٹے تھے انہوں نے کہا جی میں ان سے طاقتور ہوں کشتی کروائیں آپس میں کہا آپ تو شامل ہو ہی گئے ہیں آپ کشتی میں جو ہے وہ ہار جائیے گا میں بھی اس جو ہے مبارک کام میں شامل ہو جاؤں گا تو اب یہ انداز بچوں کے اندر بھی یعنی ہمیں ہمیں بھی یہ سارد مل جائے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں حضور کے فرمان پر لبئی کہنے والوں میں شامل ہونے والوں میں ہم بھی شامل یہ انداز دا. اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں مسجدوں میں رمضان شریف کے دن ہیں جیسے مثال کے طور پر نمازی زیادہ ہوتے ہیں اگلی سب میں جگہ باقی ہے بندے نے پیچھے کھڑے ہونا ادھر ادھر ہی شروع کر لیں گے آگے بڑھیں گے ہی نہیں اچھا پیچھے سے دو دوسروں کو اشارہ کرتے جائیں گے آج بھائی آج بھائی آپ آ جاؤ یہ انداز ہے جو بھی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے وہ صاحب کرام علیہ مردوان جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے ان کی تربیت تھی کہ ہے آج بھی ہمارے بچوں کی تربیت مقابلوں میں حصہ لینے کی ایسا نہیں ہے وہ سوئمنگ کا مقابلہ ہو گانے بازو کا مقابلہ ہو اور اس طرح کے دوسرے اسکولیز, اسکولوں میں کرتے عجیب و غریب قسم کے مقابلے ہوتے تو اس میں آج بھی بچے حصہ لیتے کیونکہ گھر میں تربیت اس طرح کی ہے جب گھر میں تربیت ایسی ہوگی اور یہ شعر اگر صحیح معینوں میں ہماری نسلوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے پڑھیں اس کو چون تیرے نام پہ جا پیدا کروں تیرے نام پہ جا نہ بس ایک جا دو جا da do ja جب ہم اپنے بچوں میں یہ جذبہ انڈہ لیں گے نا کہ ہمیں دین کے لیے اسلام کے لیے کس کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے ان حضرت سعیدنا معاذ اور حضرت سعید اللہ تعالیٰ عنما ان دونوں کا جذبات ان دونوں کا جذبہ, جذبہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم غزبے میں شرکت کرتے یہ وہ عاشقوں وہ... کے امام ہیں دونوں کہ جنہوں نے یہ کا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہیں؟ اللہ یعنی ان, ان کو یہ پتا تھا کہ ایک ایسا کافر ہے جو سرکار کی شان میں زیادہ ہرسا سرائے کرتا ہے زیادہ تکلیف دیتا ہے انہوں نے خالی یہ نہیں کیا انہوں نے جا کر پوچھا چچا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہیں انہوں نے مطلب کہ کافیروں کے اس وقت کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اور جو ان کا سرغنا تھا اس کا پتہ پوچھا یہ دو نن من شہزادے یہ عاشقوں کے امام ہیں نبی پاک پر آج تک جان قربان کرنے والے جو آج اس نسلوں میں آتے ہیں یہ ان کے امام ہیں انہوں نے وہ, وہ کام کر کے دکھایا اور وہ انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے انہوں نے برک رفتاری, رفتاری کے ساتھ سوچا نہیں ہمارا کیا ہوگا اس کو وہیں ڈھیر کر کے قتل کر دیا ختم کر دیا وہیں اور آ کر مطلب کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ کس کی تلوار سے وہ قتل ہوا اللہ حضرت اور اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ خوش ہونا اور آقا کا سدا شکر ادا کرنا حق, حق, اتنا بڑا ف... مطلب کہ کافر یہ گیا تو ذلت اس... کی موت مرا کہ اتنی مطلب کہ وہ ایکڑیا کھانے والا اور اتنی پر والا اور ایسا مطلب کہ وہ جو تان تان کر چلنے والے کو اللہ تعالی نے کسی بہت بڑے ایک مطلب کہ طاقتور جن کی طاقت کا لوہا منایا مانا جاتا, م, منا جاتا صحابہ کرام میں اس کے ہاتھ ان... ان... ان ہا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل نہیں کروایا دو ننے شہزادوں دو ننے صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ وہ زلیل و خار ہو کر مرائے اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو مت امام ہیں ہمارے حضرت معاذ حضرت معبس رضی اللہ, رضی اللہ, اللہ, علی علی اللہ تعالیٰ یہ تو بت بدر کی تو بات ہی کچھ ہو رہا نا بات ہی کچھ ہو رہا ہے یعنی آپ سوچو کہ آدمی کو ایسے موقع پر کیا کبھی اونگ آتی ہے اب سوچے یار اے دشمن پوری تیاری کے ساتھ سامنے ہے اور یہاں صحابہ کرا سامان کم تعداد کم تلوار کم اور جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں تھے اللہ تعالی کی مدد جو ہے نا مدد اس میں ایک مدد یہ تھی کہ رب کریم نے اس آم ترین لمحے میں صاحبۂ کرام پر اونگ ڈالی ایک ہلکی سی نیند ہوتی ہے نا جب انسان بڑا پرسکون ہوتا ہے جب انسان جو سکون ہوتا ہے نا تو اسے سے بڑی خوبصورت سے ہلکی سی نیند آ جاتی ہے اللہ اللہ اللہ کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو کسی کے ساتھ ہلکے سے سو کر اٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ساری نیند ہو گئی ہے اللہ اللہ یہ میرے ساتھ چند دفعہ ہوا ہے اس لیے مجھے تھوڑا سا اس کا احساس ہے یعنی بالکل تھکن کے مارے کہیں پہنچے اب اجتماع ہے بیان ہے اس ایک ہلکی سی جیسے کہ وہ لگ گئی اٹھے تو سا لگا جیسے کہ بہت ساری نیند کر لی ہے تھکن کر گئی تو ایسے موقع پر اللہ کریم نے ان جانسار صحابہ کرام علیہ دان پر ایسی عم ڈال دی ہلکی سی نیند کہ جس سے جب یہ بیدار ہوئے تو یہ بالکل ترو بالکل وہ جیسے نیند ہوگا شال شاش ہو گئے ایک تو یہ مدد ایک فرشتوں کی مدد تیسری جو مدد تھی اللہ اللہ ایسی مدد یہ مدد اے مسلمانوں یہ مدد آج بھی ہو سکتی ہے ہمارا کردار اچھا ہو جائے حق حق آج بھی ہو سکتی یعنی مسلمان کو جس جگہ پر پراو منا صحابہ صابہ کرام کو وہاں زمین دھس رہی تھی ریتی دھس رہی تھی پاؤں دس جاتے تھے یہ بڑا عجیب تھا کہ کیسے لڑیں گے اور وہ جہاں تھے نا کفا میں جہاں پہلے آ کر پراو کیا تھا بیٹھ گئے تھے تو وہ تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں قدم جم جاتے تھے مضبوط جگہ تھی اللہ کریم نے ایسے موقع پر بارش برسا دی اللہ اللہ, اللہ مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا کنویں تو ویسے ہی وہ صحابی رسول نے مشورہ دے دیا تھا تو کنویں بھر گئے پانی بھی مل گیا اور وہ زمین جہاں پاؤں دستے تھے پانی کی وجہ سے وہ زمین ایسی ہوئی پاؤں کھڑا رہ رہا تھا اور وہ کفار کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پھسلن ہو گئی اللہ اللہ, اللہ یہ ساری مددیں تھی بارش کا آنا فرشتوں کا آنا ان کا آنا وہ جذبے وہ یہ چیزیں ہیں جو مطلب کہ بالکل ایک ولولہ ڈال دیتی ہیں کہ بس اب کچھ ہو ہی جائے گا اور ہو گیا اور ایسے ایسے سردار ان کے قتل ہوئے ایسے ایسے سردار قتل ہوئے ایسے پکڑے گئے کہ بس کیا بات بس وہی آمنا کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ کرنے کا جذبہ تھا کہ یہ کہہ دیں گے تو ہم کر دیں گے خلاص ایک ہی بات تھی اور ایسے موقع پر سب سے طاقتور صحابی سب سے بہادر صحابی کون ہے صدیق اکبر اللہ ربی الدیق اکبر ال... ال... آ... صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ ایک ایسے مقام پر سرکار کے لیے ایک صحیح بان کی چیز قائم... قائم کی گئی تھی جہاں آ صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرماتے اور وہ سب سے سینسٹیو پوائنٹ تھا سب سے اچھا مقام تھا اور وہاں کون کھڑا رہتا وہاں صدیق اکبر کھڑے رہتے ہیں یہ صحابہ کرام علی رضمان کے سرح کے ارشادات ہیں اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال درجے کی بہادری تھی اللہ, اللہ اللہ تھی اللہ کریم اللہ اللہ ان بدر والوں پر کروڑ رحمت عطا فرمائیں عمید عمید ان کی قربانیوں کا ان کے جذبوں کا اور ان کے دین سے محبت کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے محبت کا اللہ تعالی ہمیں ذرہ عطا فرما دے فیضان عطا فرما دیں وہ جو یہ تو ذکر خیر ہو گیا وہ جو صفوں میں آگے نہیں بڑھتے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو اس میں ہوتے ہیں یا فلاں ہی کر دے پہلے وہ ہی کر دے ہاں ٹھیک ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ساری نیکیاں تو یہ جو واقعہ بتائے نا جو مدنی منڈوں کا یہی تو تھا کہ وہ تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے جی یہ تو نماز کے لیے بھی نہیں بڑھتے تو ان کا کیا کر نیکیوں کا شوق نیکیوں کی ہیر نیکیوں کی لال چلانہ نقص کر دے مدینہ مدینہ ہو جائے ماشاءاللہ اللہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو حضور آپ گھری میرے لیے, لیے بڑا جذباتی موضوع ہے اللہ, اللہ اپنے اپنے دے واقعی مطلب میں تو ان اصل میں یہ وقت آتا ہے ماہ رمضان میں سترار رمضان اور اس پورے ماہ رمضان میں کوئی ایسا سلوٹ ہی نہیں ہے کہ جس میں مطلب کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی سیر حاصل پیٹ پڑ کر آدمی غزوہ بدر بیان کرے نا کیسے ہوا کیا ہوا ایک ایک چیز میرے آکا کے موجوزے جو بدر کے موقع پر ہوئے ایک ایک چیز بیان گئے پھر ان کفار کا قتل ہونا پھر ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلے سے خبر دینا جی، کہ, کہ کون کہاں, مرے کہاں مرے پر مرے گا نشان لگائے آآ جہاں آآ پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے کہ یہاں پر فلا بن فلا مرے گا نہ وہ اس کے ایک ہی ادھر مرا لے گئے ادھر مرا وہیں مرا جا میرے نبی نے فرمائے گا کون کہاں مرے گا یہ اللہ تعالیٰ کیتا سے میرا نبی جانتا ہے اللہ اور اللہ اللہ کوئی غیب کیا اللہ تم اللہ سے نہیں آؤ بولا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو روز میں کہے تو ایسا کوئی رمضان مبارک میں ایسا کوئی سلوٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے کہ کوئی دو, دو ڈھائی گھنٹے بندے کے پاس ہوں اور وہ مطلب کہ بیان کرے نا غزل بدر کو ایسا ہے یہ بدر کا موقع وہ کس کیفیت میں تھے مدینے میں کیا حالات ہوئے تھے کس کیفیت سے آئے تھے وہ جو بارہ رمضان مبارک سے لے کر سترہ رمضان مبارک تک کا جو پورا سلسلہ رہا سفر کا اس کے تو بس کیا پھر واپسی اور وہ جو قید کیے گئے کفار ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بات ہی کچھ ہوا سبحان اللہ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام صاحب کلامدوان عطائیں ہو رہی ہیں جی سبحان اللہ، سبحان اللہ تقسیم ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ, ما ما اللہ،, ما اللہ، امیر سنت توحفے تقسیم کر رہے ہیں رحان اللہ جی کرام کا حضور کی بات پر رسپونڈ کرنا یعنی یہ کہا گیا نخ معک کا ہم آپ کے ساتھ ہیں امدیار حضور چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں اللہ نے حکم فرمایا آپ چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ ہمیں کہیں کہ گھوڑے دریا میں ڈال دو تو ہم گھوڑے دریا میں بھی ڈال دیں گے یہ جو رسپونڈ ہے صحابہ کرام کا اس کو اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو یہ رسپونڈ ہمارے اندر اگر ہو اور ہمارا معاشرہ مثال کیسے بنے گا سرکار کے ارشاد پر عمل کرنے میں فائدہ ہی ہوگا گھاٹے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے یہ سبحان جن بن جائے ندن ندن سبحان ندن جب بھی نبی, نبی ندن پاک کی آپ کو کوئی ارشاد مل رہا ہے کہ یہ کرو یہ چھوڑ دو اب وہ کر کے وہ چھوڑ دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نقصان ہو جائے فائدہ ہی ہوگا تو صحابہ کر اس بات کو جانتے تھے جب چھوڑے نا حضور ایک صحابی بدر کے موقع پر جب ٹوٹی تلوار لے کر آئے, اللہ آئے ایسے تلواریں کم تھی ٹوٹی تلوار لے کر آئے, آئے اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس موقع پر ایک درب کی شاخ دے دے گی جاؤ اس سے لڑ لو اور وہ تلوار بن جائے تو شاخ ہاتھ میں پکڑ کر بھی جو صحابی نہ پوچھے کہ آقا تلوار ٹوٹی تھی آپ لکڑی کی شاخ دے رہے ہیں اور وہ شاخ لے کر ہی لڑنے چلے گئے کہ دی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے آج آج ملی, ملی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے یہ کیسے کام نہیں کرے گی تو آقا کے ہاتھ سے تو شاخ بھی آ جائے تو بھی صحابہ کرام تو سوچ ہی نہیں آتی نا یہ تو صحابہ کرام علیہ ردوان کی تو سوچ ہی کیسی عظیم تھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کا کیا مرتبہ اس کا کیا مرتبہ ہوگا وہ ایسی کیفیتوں میں تو آدمی دنیا فتح کر لیتا ہے یار آج ہم مطلب دنیا فتح کر لے اگر ایسا عشق ایسا محبت اور ایسی عقیدت کا اگر ہمیں کوئی نص... حصہ نصیب ہو جائے نا صحیح مہینوں میں دنیا فتح کر لے بندہ مسلمان آج بھی غالب آ سکتے ہیں جی ہاں آج بھی غالب آ سکتے ہیں ایسا جذبہ چاہیے ایسا جذبہ چاہیے, ایسا جذبہ چاہیے صرف باتیں نہیں چاہیے عمل چاہیے صلو علی حبیب سے لے لے جی میں میرے لیے تھوڑا جذباتی موضوع ہے جی, جی, موضوع جی علیکم ورحمت علیکم السلام, السلام ورحمت علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم جی السلام اللہ وبرکاتہ میں محمد راشد اتاری اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا غزہ بدر کے حوالے سے تو میری نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان صحابہ کلام نے تو اپنی جان قربان کی لیکن ہمیں اپنے دین کے لیے کیا کرنا چاہیے اور میری یہ عرض ہے کہ اپنے سلسلے میں مفتی قاتل صاحب دامت المل علی کو بھی بلایا جائے وہ بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں اتنی پیاری گفتگو کرتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں ماشاء اللہ اللہ کرے تو آپ کی بات ان تک پہنچ جائے تو کیا بات ہے مدینہ کی وہ آئیں تو کیا لطف ہیں ان کے آنے کا ما شاء اللہ. اور رہی بات کہ اب ہم کیا کریں تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے میں اسی لیے نمازی ما شاء اللہ. ما شاء اللہ. ہم مقصد باثت کو سمجھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو وف کر دیں نمازیں مسجد بنانا مسجد کی آباد کاری شرابوں کے خلاف ایک مطلب کہ نیکی کی دعوت تو جوئے ختم ہو جائیں شراب ختم ہو جائے سود ختم ہو جائے اور عصبیت ختم ہو جائے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے اور اس کے بارے میں سخت کلمات عطا فرمائیں ان کو سمجھیں پڑھیں اور دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے اس انداز کے ساتھ چلیں نکی کی دعوت پیار محبت پیدا کرنا نکی کی دعوت دینا درس بیان قرآن کریم کی درست رعوت تو ان شاء اللہ یہ جب عمل کا جذبہ آئے گا اور نبی پاک کے تذکرے ہوتے رہیں گے تو ان اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو معاشرے میں برائی کی طرف لے کے جا رہی ہیں وہ دم توڑیں گی ان شاء اچھائی کا دور دور آئے گا سبحان اللہ مرحمۃ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد شفیق انجم اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں میری طرف سے تمام عالم اسلام کو غزوہ بدر میں عظیم شان کامیابی پر مسلمانوں کو خوب خوب مبارک ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد اور نسخت فرمائے اور تمام دنیا پر مسلمانوں, کو مسلمانوں کا غلبہ عطا فرمائے اے کاش ہم عملی طور پر مثالی مسلمان جائیں مثالی مسلمان بن جائے گا مثالی معاشرہ بھی بن جائے گا داود اسلام کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے آئیے اذان عشاء بھی سنتے ہیں اور امیر سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں رات ہے ہمارے پاس مختلف اوقات ہیں انشاءاللہ امی جان ام مومن عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالی انہا کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ کریں گے اور کل پتہ چلا کہ کل ایک ایک تاریخ کے مطابق ایک کل فتح مکہ کی تاریخ گزری ہے یقیناً یہ بھی ایک عظیم الشان وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوئے تو اس کے بھی ایک اپنی تاریخ ہے کبھی موقع ملا اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے آئیے چلتے ہیں سنت کی طرف